<تصفيق> ہرگز نہیں کفار مکہ فرشتوں کو زیر نہیں کر سکیں گے چاند کی قسم ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہاں کفار قریش کے زوم باطل کی تردید ہے کہ وہ جہنم کے داروغوں کا مقابلہ کریں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ طلوع فجر کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہوتی ہے تم ان فرشتوں پر ہرگز غالب نہ آ سکو گی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں خبر دی کہ وہ تو نہایت خطرناک اور ہیبت ناک مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے اور اس بیان سے مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے اس لیے کہ جہنم ہے ہی ایسی جگہ جس سے لوگوں کو ڈرایا جائے اور آیت 37 میں خبر دی ہے کہ یہ ان لوگوں کو ڈرانے والی ہے جو اللہ کی تعت و بندگی میں دوسروں پر سبقت لے جانا اور جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ڈرانے والی ہے جو اللہ کی تعت و بندگی سے پیچھے ہٹنا اور ہلاکت میں پڑھنا چاہتے ہیں یعنی جہنم کا ذکر کر کے مومن و کافر دونوں کو ڈرانے کا کام ہو چکا